نحمدُن و سلیم السلّم علیہ ما باپ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں مقتدی داخل ہو اور امام سجدے کی حالت میں ہو تو کیا امام کا سجدے سے اٹھنے کا انتظار کیا جائے یا پھر نیت بانگ کر جماعت میں شامل ہو تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آتا ہے کہ امام نے رکو سے سر اٹھا لیا تو یہ رکاوٹ تو نہیں ملی لیکن یہ آنے والا شخص اب یہ انتظار نہیں کرے کہ امام جو ہے وہ سدے ادا کر لے تو پھر اس میں شریک ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر اس کو امام کے ساتھ سجدے میں چلا جانا چاہیے یہ رکعت اگرچہ شمار تو نہیں ہوگی کیونکہ رکعت اس وقت شمار ہوتی جبکہ آنے والا شخص جو ہے مبتدی جو ہے وہ رکو کو بھی پا دے رکو تو نہیں ملا تو اس لیے رکعت تو یہ نہیں ملی لیکن سجدے میں شریک ہو جانا اچھا ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی سجدہ جو ہے قبولیت کا ہو یا اس کے بعد والا سجدہ جو ہے قبولیت کا ہو تو اس لیے جو ہے وہ سجدوں کے بعد شریک ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اچھا وہاں پر تھوڑی سی میں اور یہ وضاحت کر دوں کہ اگر رکو میں امام کو آنے والا شخص آتا ہے تو وہ کس طرح سے جو شریک ہو تو امام جب رکو میں چلا گیا اور یہ شخص آیا تو نیت جو ہے وہ کر تقبیر تہیمہ جو ہے کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تکبیر جو تحریمہ کہلاتی ہے یہ تو کھڑے ہو کر کہہ لے اللہ اکبر اس میں ہاتھ ماننا بھی ضروری نہیں ہوتا بلکہ دوسری تکبیر کہتے ہوئے جو ہے امام کے ساتھ رقو میں شریک ہو جائے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ امام کو رقو میں پایا اور جناب اس رکعت کو پانے کے لیے جلدی جلدی کرتا یہ کہتا ہے کہ اللہ حکمر کہتے ہوئے رکو میں شریک ہو جائے گا تو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی اور تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہے تو جب فرض ادا نہیں ہوا تو پھر وہ ابتدا میں آئے گا ہی نمازی نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ امام کو اگر حالت رکو میں پایا جائے تو یہ شخص آ کر پہلے اطمینان سے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے پھر دوسری تکبیر کہہ کر رقو میں چلا جائے سنا پڑھنا بھی ضروری نہیں گی کیونکہ سنا پڑھے گا تو رکاس نکل جائے سنا پڑھنا سنت ہے تو اس لیے اس بات کا میرا خیال رکھنا دوسرا سوال ہے اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہو اور اسے زکوٰۃ دی جائے اور اگر بعد میں وہ صاحب نصاب ہو جائے تو کیا اب وہ زکوٰۃ میں ملی ہوئی رقم یا شے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں تو جب یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ تو ایسے شخص کو دینے سے ادا ہوگی جو صاحب نصاب نہ ہو اور سید نہ ہو تو صاحب نصاب نہیں ہے جب اس کو زکوات کی رقم دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ خود صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اب اس کے لیے یہ رقم جو اس کو اس, کو اس وقت دی گئی تھی جب یہ زکات کا مستحق تھا تو اس کی رقم یہ زکوات کی اس کی کمائی ہوئی رقم میں مل جانے سے اس کے لیے ممنوع نہیں ہوگی برکہ استعمال کر سکتا ہے یا کوئی بھی اگر چیز اس کو زکوت کے مد سے دی گئی تھی تو اس چیز کو یہ صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی استعمال کر سکتا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے اس بارے میں تیسرا سوال ہے اگر بہن یا بھائی صاحب نصاب نہ ہو تو کیا ان کی بیٹی کے لیے زکات دی جا سکتی ہے نیز مال کا مالک بہن بھائی کو بنایا جائے گا یا ان کی بیٹی کو کیا یہ زکوات کا نام لے کر انہیں بتا کر دینا لازمی ہے تو یہاں پر آپ اصولی طور پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی اصل کو یعنی باپ دادا پردادا کو نہیں دی جا سکتی اور نانا پر نانا نانی پر نانی اسی طرح سے دادی پر دادی یہ اصل میں آتے ہیں ان کو زکات نہیں دی جا سکتی اور اپنی پڑا کو نہیں دی جا سکتی پرا سے مراد ہے جیسے بیٹا پوتا پڑ پوتا اور پوتی اور پڑ پوتی نواسی اور پڑ نواسی یہ فراہمیں آتی ہیں ان کو زکاط نہیں دی جا سکتی باقی سب کو دی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ وہ صاحب مار... نصاب نہ ہو اپنے جو ہے بھائی کو دی جا سکتی ہے بہن کو بھی دی جا سکتی ہے اپنی پھوپھی کو بھی دی جا سکتی ہے اپنی خالہ کو بھی دی جا سکتی ہے اپنی بہن کی بیٹی کو بھی دی جا سکتی ہے پھوپھی کی بیٹی کو بھی دی جا سکتی ہے چچا کو بھی زکاعت دی جا سکتی ہے اور چچا زاد بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے غرض یہ کہ جو اصل اور فرانے نہیں آئیں گے ان کو جو ہے وہ زکاط دی جا سکتی ہے یہ بات اصولی ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جس کو زکات دی جائے گی اس کو مالک بنا کر دیا جائے گا اب اگر بھائی کی بیٹی کو زکات دی جا رہی ہے تو بھائی کی بیٹی ہی کو مالک بنایا جائے گا وہ بھلے مالک بننے کے بعد کسی کو بھی دے دے وہ اس کی مرضی ہے مالک بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس جس طرح سے چاہے اس میں اپنے اختیار سے تصور کرے تو اسی طرح سے بہن کی بیٹی کو بھی دی جا سکتی ہے تو بہن کی بیٹی کو جب دی جائے گی تو وہی مالک بنائی جائے گی وہی مالک بنے گی اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ زکوۃ کا نام لے کر جو ہے وہ دینا ضروری نہیں ہے اگر آپ زکوٰۃ کا نام نہ بھی لیں ادا کرتے وقت آپ کی نیت زکات ہی کی ہے تو اسی سے ادا ہو جائے گی یہ بتانا ضروری نہیں کہ ہم آپ کو یہ زکات کی رقم دے رہے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکاط کے مستحق ہیں لیکن اگر زکات کا نام لے کر ان کو دی جائے گی تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو ان کا خیال رکھتے ہوئے بغیر جو ہے وہ بتائے ہوئے زکات کا نام دیے ہوئے بھی جو ہے وہ دی جا سکتی جبکہ کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مستحق کے زکوت ہے اور آپ کو پتہ ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے نام لے کر زکوٰۃ کا نا بھی جو ہے وہ رقم دی جائے گی زکات کی مدد سے تب بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے آپ کسی بھی نام سکتے ہیں تمہارے لیے تحفہ ہے یہ تمہارے لیے جو ہے وہ عید کی خوشی میں ہم دے رہے ہیں تو ادا ہو جائے گی چوتھا سوال ہے کیا قبر پر اذان دینا جائز ہے تو اس بارے میں پہلے بھی جو ہے متعدد بات عرض کر چکا ہوں، اس مطلب بھی یاد دہانے کے لیے جو ہے اس بارے میں عرض کر دیتا ہوں، پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھ لینا ہے کہ اذان نماز کے لیے جیسے یعنی دی جاتی ہے اور بھی مواقع ہیں اذان کے کہ جہاں اذان دینا جو ہے مستحب اور مستحسن اور باعث برکت ہے صرف یہی اذان کے لیے یہی مسئلہ نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جناب نماز کے لیے صرف اذان ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بھائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا حکم عبد شریر میں ابھی کہ اس بچے کے کان میں اذان کہی جائے تاکہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جو ہے وہ گونجے اس کے علاوہ مسائل ایسے عام ہو جائیں کہ جس میں عام متن نعت مبتلا ہو جائیں کوئی خدا نہ کرے نہ عام آفت جو ہے وہ آ رہی ہے اس کا سامنے ہے پورے قوم کو اور کوئی بلا ہے تو یہ اسی طرح سے خدا نہ خاصہ بڑے پیمانے پر وسیع پیمانے پر آگ لگ جائے تو یہ سارے یا کوئی ایسی جو ہے بیماری پھیل جائے کہ جو متعدد بیماری ہو خدا نہ کرے تو یہ ایسے مواقع ہیں کہ جن میں اذان کہنا ہمارے فکار نے لکھا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اذان کی فضیلت میں یہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو کر دور تک چلا جاتا ہے یعنی اتنی دور تک چلا جاتا ہے جہاں تک اسے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اذان سے پلائیں اور مصیبتیں چل جاتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو اسی طرح سے قبر کی منزل بھی بڑی کٹھن قبر جو ہے یہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اس کا آزاد قبر حق ہے اور شیطان جو ہے وہ مسلمان کو بہکاتا ہے پیچھے پڑا رہتا ہے تو قبر جو اندھیری کوٹری ہے اور, اور بھی کیا کیا جو ہے یعنی قبر کے بارے میں حادیف میں کیسی کیسی جو ہے وہ عذاب کی باتیں آئی ہیں تو اس کے پیش نظر ہمارے سفح نے تدفین کے موقع پر قبر پر اذان کہنا بھی مستحسن اور مستحب قرار دیا ہے اور فتوا شامی کہ جو ہمارے فتو جات میں انتہائی معتمد اور مستند کتاب ہے جس پر ہم سب جو ہے جناب متفق ہیں اور اس سے ہم فتوے لکھتے ہیں اس کے ہم حوالے پیش کرتے ہیں اسی میں جو ہے پہلی جلد میں جو ہے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ قبر پر اذان کہنے سے قبر والے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی قبر کی منزل آسان ہو جاتی ہے عذاب قبر میں جو ہے وہ تخلیف ہوتی ہے منقرد نقی رین کے سوال اور جواب میں آسانی ہو جاتی ہے اور قبر سے انش جو ہے اس کا بڑھ جاتا ہے انش پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح سے قبر کی منزل اس کی جو ہے بہت ہی سہل اور آسان ترین ہو جاتی ہے ہماری اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر علامہ شامی نے پوری جو ہے بحث کی ہے اور بھی کتب فقہ میں اس کے بارے میں جو ہے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں اگر بہت ہی زیادہ اور مزید جو ہے آپ معلومات حاصل کرنا چاہیے تو اعلیٰ حضرت محدید بریلوی بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ پڑھ لیجئے اذانے قبر سے متعلق قبر پر اذان دینے کے متائج سے متعلق تو اس میں آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ کتنا اچھا اور مستحسن اور کتنا بابرکت یہ عمل ہے کہ قبر پر اذان دی جاتی ہے تو کس طرح سے جو ہے مسجد کے لیے جو ہے وہ اذانیاں اللہ کی طرف سے اذان کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہیں یہ جو ہے قبر پر اذان دینا جائز ہے اور مستحب اور مستحسن ہے مزارات پر عورتوں کی حاضری کے بارے میں کیا چلی حکم نے تو مزارات پر سوائے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزِ اخر کے کسی اور مزار پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے ہمارے فواہ نے جو ہے اس بات کی ممانع فرمائی ہے اس کے علاوہ مووی بنانے یا بنوانے والے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں مووی کے بارے میں تفصیل سے پچھلے مذاکرے میں جو ہے عرض کیا جا چکا ہے اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے تو اب جو شخص مووی بناتا ہے یا بنواتا ہے یا مووی بنوانے پر وہ خوش ہے منع نہیں منع کرتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کی مووی بنا لی جاتی ہے تو ان میں فرق کرنا پڑے گا ایسا شخص کہ جو خود مووی نہیں بنواتا ہے تصویریں نہیں کھنچواتا ہے اس کو معلوم بھی جانتا ہے اور اپنی استثار کے مطابق جو ہے منع بھی کر دیتا ہے اس کے باوجود جو ہے اس کی مووی بن جاتی ہے یا تصویر کھنچ جاتی ہے تو اس کا حکم یہ نہیں ہے کہ جو مووی بنواتا ہے بناتا ہے تو ایسا شخص کہ جو مووی بنوائے یا مووی بنائے یا تصویر تو وہ اگر امامت کرے تو ایسے شخص کے پیچھے نماز مکرو تحریمی ہے اس کا مطلب ہے اس نماز کا دوبارہ ادا کرنا انتہائی ضروری ہے تو نماز جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے اس کے ادا کرنے کے لیے یہ باتیں محبوض رکھنا چاہیے آج معام جو ہے بڑا جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں ہمارا کام تو ہے بتلا دینا اب عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے نماز کے لیے جو شرائط ہیں امام کے لیے جو پابندیاں ہیں امامت بڑا اعلی منصب ہے یہ معمولی منصب نہیں ہے بڑی ذمہ داری کا منصب ہے اور بڑی شرائط اور فضول اور پابندیوں کا جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے تو نماز ادا کرنے کے لیے یہ ساری باتیں محبوط رکھنا چاہیے کہ امام جو ہے وہ شرائط امامت کا حامل ہے کہ نہیں آج بعض بات باتیں جو بالکل عام ہو چکی ہیں اور لوگ ان کو معلوم سمجھتے ہی نہیں ہیں بالکل یعنی قابل توجہ بھی جو ہے وہ آآ آآ ان کو خیال نہیں کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے جناب یعنی امامت کرتے ہیں انگوٹیاں جو ہے وہ سونے کے پہنے ہوتے ہیں دو دو انگوٹیاں پہنے ہوتے ہیں یہ بھی منع ہے خزاب لگائے ہوتے ہیں یہ حرام ہے سب داڑھی جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہے معافے شرار نہیں ہوتے حد شراب داڑھی نہیں رکھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور بھی جو ہے بہت سے کام نماز میں ایسے کرنے لگتے ہیں جس سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتے ہیں کھجانے شروع ہی کر دیا ایک ہی ای رکن میں جو ہے وہ جناب کئی کئی مرتبہ کھجا لیتے ہیں اگر نماز کی حالت میں کھجانے کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے فخوان نے لکھا ہے کہ برداشت کریں اور اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے تو ایک رکن میں دو مرتبہ کھجانے کی رخصت ہے مطلن رکن کیا ہے جیسے حالت قیام میں ہوتے ہیں یہ ایک رکن ہے اس کے, اس کے دوران اگر ضرورت پڑ جائے تو دو مرتبہ تک جب جا سکتے ہیں تیسری مرتبہ اگر جائیں گے تو عمل کثیر ہو جائے گا اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اسی طرح جب رکو میں ہیں تو یہ دوسرا رکون ہے اس میں بھی جو ہے دو مرتبہ کی گنجائش ہے غرض یہ کہ ہر رکن میں دو مرتبہ کی گنجائش ہے حرکت کرنے کی کھجانے کی تیسری مرتبہ اگر کھجایا جائے گا وہ عمل کیا جائے گا تو عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز جیے. وہ نہیں رہے گی دوبارہ پڑھنی پڑے گی تو بعض ایماں ایسے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں کھجا رہے دادی ٹھیک کر رہے ہیں کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو نماز کے منافع ہیں امام کے لیے بھی اور مقتدیوں کے لیے بھی تو ان کو جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں آتا یا ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر اوپر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ دھلا ہوا نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہ ایسی باتیں ہیں پھر یہ کہ تخنوں سے نیچے جو ہے بعض کے پاؤں ہوتے ہیں تو ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو ملبوط رکھنا چاہیے کسی کے پیچھے جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ امام جو ہے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیے ہوئے ایسا عمل تو نہیں کر رہا ہے نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد کہ جو نماز کی ادائیگی کے لیے صحیح نہیں ہے نماز کی وجہ سے نہیں ہوگی یا دوبارہ پڑھنا پڑے گی نماز فاسد ہو جائے گی یا باطل ہو جائے گی یا نماز مقروب ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو محبوظ رکھنا چاہیے اسی طرح سے ایسے امام کہ جو تصویر بنواتے ہیں بناتے ہیں اور جناب بڑے خوش ہوتے ہیں تصویریں جو ہے وہ جناب ان کی احبارات میں آتی ہے شائع ہوتی ہے تو وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو بہرحال خلاف شرح ہے تو خلاف شرح کہا جائے گا اور عالم کے لیے یہ ساری باتیں اور بھی زیادہ بری ہیں اور بھی زیادہ جو ہے سب ناجائز ہیں تو ان چیزوں کا جو بھی ارتکاب کرتا ہوگا ایسے پیچھے جو ہے نماز نہیں, پڑھن, نہیں ہوگی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا مقبر داڑھی مڑا ہو سکتا ہے تو یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ ابتدا جو ہے وہ امام کی ہوتی ہے امام کے لیے ساری شرائطیں ہیں البتہ مقبر اگر داری मुड़ा ہے تو ابتداء میں تو کوئی خلق نہیں آئے گا لیکن مقبر داری مڈا نہیں ہونا چاہیے اچھا نہیں ہے کہ وہ مقبر بنے کیونکہ بہرحال یہ ایک اعزاز کی بات تو ہے کہ وہ امام کے حالات سے مقتدیوں کو باخبر کر رہا ہے تو جس کے حالات سے وہ باخبر کر رہا ہے تو اس کو بھی ویسا ہی ہونا جو ہے وہ چاہیے اگر ویسا نہیں ہے اور کوئی ضرورت پڑ گئی تو بہرحال اگر اس نے مقبدیری کی تو ایک تدام میں ہے وہ کوئی خلط نہیں آئے نماز ہو جائے گی لیکن ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بادشارہ ہیں تو ایسے لوگوں کو جو ہے مقبدیر ہونا چاہیے تو مسائل تو اور بھی بہت سے ہیں بہرحال ان میں سے کچھ اور میں عرض کر دیتا ہوں بات جو بہت اہم ہے ایک شخص اس طرح سے دعا مانگتا ہے کہ اس کی عمر اس کے پیر سانس کو لگ جائے کیا یہ جائز ہے بہرحال یہ محبت اور عقیدت کی بات ہے اس طرح سے اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرط کی بات تو نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا عقیدت کا اظہار کرنا جو مقصود ہوتا ہے محبت اور الفت کے طور پر جو ایسا کہہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خواتین نا محرم کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں یا نہیں بہرحال خواتین کے لیے جو ہے جو صفحیں حدیث کے بارے حدیث سے متعلق حدیث میں جو آئی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہونا چاہیے تو عورتیں جو ہیں وہ مرد کے پیچھے ہی جو ہے وہ رہیں گی گھر میں اگر نماز ادا کر رہی ہیں تو مردوں کے برابر نہیں کھڑی ہوں گی امام کے پیچھے مرد ہوگا اور مردوں کے پیچھے جو ہے وہ عورتیں نماز جو ہے وہ پڑھیں گی اور اس میں اس بات کا خیال رہے کہ جہاں محرم اور نامحرم ہو تو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں گھر میں تو ایسی صورت میں جب امام سلام پھیل لے تو لوگ اسی طرح سے بیٹھے رہیں نظریں نیچی رکھی رہیں نیچے کی جاتی رہیں اور خواتین جو ہیں وہ نماز پڑھ کر جیسے امام سلام پھیرے ان کو وہاں سے اٹھ کر جو ہے اپنے پردے کی جگہ چلا جانا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے وہ اٹھیں اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی دریافت کیا ہے کہ ہماری عدالتوں میں حلف اٹھوایا جاتا ہے کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہوں کیا ایسا کہنا صحیح ہے یہ حاضر و ناظر کہنے کا معاملہ جو ہے ایسا عام ہو گیا لوگوں میں اور یہ غلط طور پر جو ہے اس کو استعمال کیا جانے لگا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے لفظ حاضر اور ناظر استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے ننانوے نام جو ہیں وہ فائدوں میں ہمارے ہاں جو بچے سپارے پڑھتے ہیں اس میں اور پھر یہ کہ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر جتنے بھی قرآن کریم رکھے ہوئے ہمارے ہاں بالخصوص تاج کمپنی کے ان میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے ایک کم سو نام لکھے ہوئے ہیں ان ناموں میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں حاضر اور ناظر نہیں حاضر اور ناظر سرکار دو عالم کے آسمائی گرامی میں تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک کم سو نام جو مشہور ہیں تو ان میں آپ دیکھیں کہ ان میں جو ہے یہ نام ملے گا تو حاضر اور ناظر کے بارے میں اس وقت تفصیل سے تو میں ارض نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر ایک شخص اس کے سامنے میں اتنا ارض کر دوں کہ حاضر اور ناظر جو یہ نام ہیں یہ جسم اور جس طرح سے کہ ہماری آنکھ ہے اور ہمارا جسم ہے تو ایسی ذات کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ بولا جاتا ہے عربی میں تو اللہ تبارک مطالعہ جسمانیت سے پاک ہے تو اس کے لیے حاضر اور ناظر کا سیزا اور یہ نام استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا ہے بالکل منع ہے اللہ رب العزت کے لیے شہید لفظ ہے حاضر معنی کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے شہید کا لفظ آیا ہے واللہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز موجود اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پاس ہے تو شہید کا لفظ ہے اور ناظر کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں بصیر کا لفظ آیا ہے ان نواح سمیع ام تو اللہ تعالیٰ کے لیے شہید و بصیر بصیر و شہید کا لفظ اور یہ نام استعمال کرنے چاہیے حاضر و نازر اللہ سے بارک مطالعہ کے لیے ان ناموں کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے جائز نہیں ہے اچھا نہیں ہے اس لیے جو ہے منع ہے کیونکہ یہ جسم کا تقاضا کرتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے ناظر کا جو نام ہے ناظر کا جو سیوا ہے یہ یہ یہی اظہار کرتا ہے یہی ظاہر کرتا ہے کہ جسم کی آنکھوں سے دیکھنے والا اور حاضر کے معنی ہوئے جسم کے ساتھ موجود ہونے والا تو اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ تو جس طرح سے ہماری آنکھیں اس, اس،, اس،, اس طرح کی آنکھوں سے پاک ہیں لہٰذا یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے لوگ غفلت کی وجہ سے اور اگن واقعیت کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت کے لیے حاضر اور ناظر کہہ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گالی کسے کہتے ہیں شرغی اصلاح میں وضاحت فرمائیں گالی کا جو ہے معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے جو ہے ہر زبان میں مخصوص الفاظ ہیں جن کو سن کر جو ہے جناب یعنی بہت ہی جو ہے وہ یعنی اس کے لیے شرم ساری کا باعث ہو اور اس کے لیے جو ہے یعنی ناپسندیدگی کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہو تو یہ گالی کہلائے گی تو گالی کے کوئی الفاظ مخصوص نہیں ہے ہر وہ لفظ کہ جس سے اس کی حقارت ہو اور اس کے لیے وہ ماجوب ہے تو اس کو ایسا کہنا جو یہ گالی میں شمار ہوتا ہے لیکن اس میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو اب وہ زبان کا اصطلاحوں کا جو ہے وہ جناب فرق ہے کہ بعض اصطلاحوں میں بعض زبانوں میں ایک لفظ جو ہے ایک بات جو ہے وہ گالی کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے جو ہے دوسری قوم میں دوسری زبان والے کے لیے جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ گالی کا نہیں ہے فخارت کا نہیں ہے تو یہاں جو ہے یہ بات بھی محبوط رہے کہ اگر کسی دوسری زبان کے بولنے والے شخص نے ایسا لفظ کہ جو اس کی زبان میں بہت ہی عزت کا کلمہ مانا جاتا ہے وہ اگر کسی دوسری زبان والے کے لیے بول دے تو جس کے لیے بولا گیا ہے وہ فوراً جو ہے یہ نتیجہ کت کر لے اس سے کہ اس شخص نے مجھے گالی دی ہے تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا لفظ کسی نے بول دیا اور جناب اس نے جو ہے اس کی زبان میں وہ گالی میں استعمال ہوتا ہے اور فوراً جو ہے لڑائی جھگڑے جھگڑا کرنے پر اتر آیا تو یہ بات بھی جو ہے وہ یہاں سمجھی جائے جیسے اب ایک لفظ ہے مہتر اب یہ جو ہے ہمارے یہاں اردو میں مہتر بھنگی کو کہتے ہیں لیکن فارسی زبان میں مہتر جو ہے وہ سردار کو کہتے ہیں تو اگر کسی فارسی نے فارسی بولنے والے نے ہم اردو بولنے والوں سے جو ہے بہتر کہہ دیا تو ہمارے کسی اردو بولنے والے بھائی کو اس کا فوراً اس کے منہ پر تماچا نہیں رسید کرنا چاہیے کہ تو نے مجھے گالی دی ہے تو, تو نے مجھے بھنگی کہا ہے نہیں بلکہ جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ مخاطب کون ہے تو پھر جو ہے اس سے جو ہے وہ رجوع کرے اس کو اس سے پوچھے کہ کیا کیا کہا تم نے تو یہ بات بھی مل گزرے بہرحال اور جہاں تک گالی کا تعلق ہے کسی مسلمان کو گالی دینے کا تو یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث شریف میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت بڑا خاطف ہے تو اس لیے جو ہے تہذیب اور اخلاق جو ہے ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایسی باتیں کہ جو ایک مسلمان کے شاع نشان نہیں ہے اس کی زبان پر ایسے کلمات اور ایسی تزلیل اور حقارت کی باتیں آنی ہی نہیں چاہیے اگر ایک شخص اس طرح کی گفتگو کرتا ہے گالی گلوچ سے پیش آتا ہے تو وہ تو ہے اپنی بدتمیزی اور بےودگی اور لفظ ہونے کا جو ہے ثبوت دے رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اسی جیسا جو ہے وہ سامنے پیش کیا ہے وہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ فص کا ثبوت پیش کر رہا ہے تو ایسے موقعے پر جو ہے بڑے صبر اور بڑے ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اہل ایمان کی نشانی یہی بتلائی گئی ہے کہ جب ان کا ایسے بےحودہ اور جاہل اشخاص سے سامنا ہوتے سا ہے تو وہ اس طرح سے پیش آتے ہیں وہ رقاط ابحم الجاحیم علیہ سلامہ کہ وہ ان سے سلام اعراض کرتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں اچھا بھائی السلام علیکم یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی میرا مقام یہ نہیں ہے میں جو ہے وہ اس طرح کا حاضر نہیں ہو سکتا ہوں کہ جس طرح سے تم میرے ساتھ پیش آ رہے ہو اس طرح سے میں بھی پیش آؤں میں ایسا نہیں کر سکوں لہذا اس طرح سے جو ہے وہ فلیدگی اختیار کر لیں اچھا ایک مسئلہ بہت اہم یہ آ گیا ہے تو اس لیے میں ارد کر دیتا ہوں تو باقی انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو پھر ارد کیے جائیں گے یہ اعتکاب سے متعلق مسئلہ ہے کہ مترک وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر گیا اور وضو کے بعد مسجد کی حدود سے باہر صف میں شامل ہو گیا اور شامل ہوتے ہی خیال آیا کہ احتکاب میں ہے فوراً مسجد میں آ گیا آیا شریعت کیا فرمان اعتکاف کے بارے میں تو پہلے میں آپ کو दूं دوں کہ करना کرنا کتنی برکتوں اور کتنے ثواب اور کتنی نیکیوں کا حامل ہے پھر اس کے بعد میں اس مسئلے کے بارے میں بات کرنے کی طرف آؤں گا احتکاف کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جتنے خلوص نیت کے ساتھ اللہ رضا اللہ کے رسول کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے عشر عقیرہ کا احتکاب کیا تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے حج اور عمرے کیے یہ فضیلت ہے اور احتکاف کرنے والا جو ہے وہ بظاہر تو جو ہے پردے کے آڑ میں بیٹھا ہوا ہے سوئے ہوئے ہے لیکن اس کے نام عمال میں تمام نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں اگرچہ اگر وہ کر نہیں رہا ہے لیکن اعتکاف ہی کے باعث اس کو ساری نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں تو جب اعتکاف کا اتنا اذر اور اتنا ثواب اور اتنی فضیلت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ادا کرنے کی بھی شرائط ہیں پابندیاں ہیں تو میں اب جو ہے اعتکاف میں ہمارے ہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اور جو حضرات آئندہ ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اور ویسے بھی ہم مسلمانوں کو جو ہے ان مسائل کے سے آگاہی حاصل ہونا چاہیے احتقاف جب کیا جاتا ہے رمضان مبارک کے عشرۂ خیرہ کا تو اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ وہ صرف حاجت تبلی اور حاجت شرعی کے علاوہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہے حاجتِ ترغی میں مثلاً بولو و براز ہے رف حاجت کے لیے جو ہے اس کو جانے کی اجازت ہے اور استنجے کے لیے اس کو جانے کی حاجت لگوئی ہے تو وہ اس کے لیے جا سکتا ہے حاجتِ شرح یہ ہے کہ اگر کسی ایسی مسجد میں احتکاب کیا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جو ہے جمعہ پڑھنے کے لیے قریب کی مسجد میں جا سکتا ہے وہ جائے گا اس کے لیے جو ہے رخصت ہے تو یہ دو ضرورتیں ہیں اس کے لیے جو ہے وہ جا سکتا ہے تو اور اس نے بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ رف حاجت کے لیے جا رہا ہے اس سنجے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اس طرح سے جائے کہ درمیان میں ٹھہرے نہیں بات چیت ٹھہر کر نہیں کرے اسی طرح سے جب فارغ ہو گیا ہے تو آتے ہوئے جو ہے کسی سے بات کرنے کے لیے نہیں ٹھہرے گا اگر بات چیت کرنے کے لیے ٹھہر گیا تو اس کا احتکاب ختم وہ احتکاب کا خواب نہیں رہا اس بات سے آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ ایک شخص احتکاب کر رہا تھا مسجد میں رمضان بار کے عشرۂ عقیرہ کا وہ مقروض تھا اگر وہ وضو کرنے کے لیے گیا اور کل خاں نے آ کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو روک لیا تھوڑی ہی دیر کے لیے تو اس کا احتکاب ختم تو یہاں تو جو ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وضو کرنے کے لیے اگر جا رہے ہیں تو اب وہاں وضو کرنے کے علاوہ اور کوئی فالتو کام نہیں کیا جائے گا اس سے وضو سے ہٹ کر اور کام نہیں کیا جائے گا یعنی ابو وضو خانے میں جا کر جناب بیٹھ گئے سگریٹ پی جا رہی ہے تو یہ اعتکاب ختم اعتکاب اس کا نہیں رہا جس نے ایسا کیا یا وضو خانے میں بیٹھ کر گپ شپ ہو رہی ہے اعتکاب ختم تو یہ ضروری ہے اسی طرح سے وضو ہے موتکب کا وضو ہے تو اب وہ وضو کرنے نہیں جائے گا کیوں کہ وضو پہلے سے ہے اس کا اب یہ نہیں کر سکتا کہ چلو وضو پر وضو کر لیں جیسے کہ اور موقع پر کرتے ہیں اگر وضو ہے اور وضو کرنے کے لیے جائے گا تو اعتبار ختم ہو جائے گا اسی طرح سے جناب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے